آج کے سبق میں ہم سورت البروج کی تکمیل کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں ان پوشا نون مشدد ہے تو غنہ کیجیے اور تو ساکن ہے چونکہ اس لیے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں ق تین دال جب ساکر ہے تین دا پوشا پوشا اور شدید یہ را پور پڑیں گے اس لیے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے اب بی شدید شیر ان مشدد ہے بول کریں گے ان با ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے یہ یا کے اوپر حمزہ ہے حمزہ کے اوپر پیش ہے حمزہ پڑا جائے گا یو بدی او عید یو ب دیو عید غائن حروف مستعیہ میں سے ہے پر پڑیں گے یہ راو بھی ہوگا اس لیے کہ اوپر پیش ہے یہ دال ساکن پڑیں گے اس لیے کہ یہاں وقف کر رہے ہیں وفدیل مجھ یہ واو زائدہ ہے یہ نہیں پڑیں گے دال کی پیش لام سے ملے گی را ساکن ہے لیکن پہلے زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے زل اور شل مجید یہ تو وقت کی صورت میں ہے دال ساکن ہو گیا ملانے کی صورت میں زل عرش شل فعال پڑیں گے پھر پیش پڑا جائے گا يريد يريد يريد یہاں دیکھیے لام کے اوپر دو پیش ترمیمین ہیں اور اس کے بعد لام آ رہا ہے جو کہ حروف ادغام میں سے ہے لیکن کون سے حروف میں جو ادغام بغیر غنہ ہوتے لہذا یہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ یہ راب باریک پڑیں گے نیچے زیر ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ, هل أتاك حديث الجنود؟ حديث الجنود فرعون فرعون یہ را باریک ہوگا اس لیے کے پیچھے کسرا یعنی زیر ہے فر رین یہ فا پر ہوگا اس لیے کے اوپر با یعنی پیش ہے بیسا رو فی تک فی تک سجاد آپ بتائیں یہاں با جو ہے وقت کی صورت میں کیسے پڑیں گے اور وصل کی صورت میں کیسے پڑھیں گے وقت کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا اور اس کی سفت کل قرآن ادا ہوگی شاہباش وصل کی صورت میں با کی تنوین باؤ سے ملے گی اور ادغام بغنہ ہوگا شاباش کیسے تک وم آباش فی تک فی تکذیب ریب وم لو نام پر ہوگا وم لو وم می اب یہاں اس میں توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ نول ساکن کے بعد ماؤ ہے یہاں ادغام غنے کے ساتھ کریں گے میو اس کے بعد راہ کے اوپر زبر ہے ایک تو راہ پر پڑھیے اور ساتھ اس کے مد متصل آ گیا لہذا یہاں پانچ حرکات کے برابر اس کو تبدیل بھی کیجئے اب یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک آ گیا یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں بھی ادغام گننے کے ساتھ ہوتا ہے ادغام مسلم صغیر کہتے ہیں یہاں بھی آپ گنّا کریں گے اور کو ساکن ہو رہا ہے اس کی صفتیں کلکلا ادا کریں نیو رحی بل کو نم مجيد قرانم مجيد غفور <تصفيق> قرآن مجيد. قرآن مجيد في لوح محفوظ یہاں ہا کے نیچے دو زیر تن ہے بعد میں میم جو کہ حروف ادغام میں سے ہے یہاں ادغام گننے کے ساتھ کریں گے وہ ساکن پڑیں گے اس لیے کہ یہاں انقو بھی ختم ہوتا ہے آیت بھی ختم ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ جب وقت کرتے ہیں تو اس, اس آخری ساکن حرف سے پہلے اگر حروف مدہ میں سے کوئی آ جائے تو وہاں آپ طویل کر سکتے ہیں فی ل